تھا رات کیس سب کے لیے تھا تو, تو نہیں گیا تھا دوسترے دوسترے نہیں گیا تھا تو والا اطفار تھی رات کے پوس کی پہلی رات شروع ہو گئی تھی تو آپ سردی ایک درجہ بڑی ہے سلیر کریم آواز آ رہی ہے جیگر صاحب آواز رہی ہے نمان صاحب آواز آ رہی ہے چار موضوعات پر بات کریں گے اور یاد رکھیں گراط میں مکمل ہو جائیں. فائدہ خاص فائدہ عام فائدہ ہیں فائدہ خاص فائدہ عام فائدہ ایتام. اور ایسی ہے کہ رسوم جاہلیت کا خاتمہ اس کے بعد اسلم پر فائدہ خاص کو کہتے ہیں کہ دین کے کسی خاص مزدور کے بارے میں آدمی کو معلومات اور آدمی کو اس کا خیم حاصل ہو جائے کوئی خاص موضوع ہو کے بارے میں آدمی کو فوائد حاصل ہو جائے اس میں ایک مثال آپ سے میں بیان کروں کہ جب ایران میں انقلاب آ گیا اس انقلاب سے ان کے رستے بہت بلند ہو گئے ڈر شریف ابھی نہیں آئے ہوئے ہیں وہ اس وقت ایران میں موجود تھے ہمارے بڑی عمر کے بڑے مزید ساتھ تھیں سعودیشن سعودی ریڈیشن تنظیم کے ڈائریکٹر ہیں یہ اس وقت موجود تھے وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ایران کے ایسے حالات ہو گئے کہ زیر زمین انڈر گراؤنڈ کمیونسٹوں کا نیٹ ورک مکمل ہو گیا دوسری کمیونسٹ سے زیر زمین ان کا جالہ کرنا مکمل ہو گیا اور امریکی سی آئی کی رپورٹ ہوئی کہ کسی وقت بھی ایران میں انقلاب ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں کمسٹ یہاں کمسٹ حکومت بن جائے گی اور شاہ کا اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کو روکنا چاہیے بیٹھے ہوئے اس کو اجازت بٹھائیں یا عبر جائیں جو یا بار بار لاٹ سٹا تو اس میں آپ متوازے ادھر متوجہ ادھر متوجہ کیا بات تھی آ کے اس کا بندوبست کرنا ہے کیا وہ آنے باہر میں بلک جو وہ جا سکتا ہے اور ایسے وہ شاید بولتے بولتے کمسٹوں کا حاصل میں ہو گیا اور کمسٹوں کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس گرم پانی کی بندرگاہ نہیں تھی اور بندرگاہ کی ملک کی نہ ہونا ہے تو اس کی طاقت کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا اس میں انہوں نے اپنا کام کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا کہ کانگریسوں سے کہا کہ تم جو ہے تو ڈیر زمین دنی کام ہم نے یہ لیے مکمل لیکن تم آگے کیا گزشت لا کر الگ الگ کام نہیں کر سکتے ہو کمزوری کے بارے ڈر خوف کے مارے یہاں اس طاقت رہنے کے سارا ہمارا کیا کرایا ختم ہو جائے گا اور کام نہیں کر سکیں گے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ مولویوں کے تاریخ ہے ان کی مولوں کی کلوں کی جس کہ ایک آدمی ملک بدر رات میں رہ رہا ہے ان کو لا کر ان کی قیادت میں انقلاب برپا کرے اور انقلاب برپا کرنے کے تورنت بعد ان سب کو قتل کر دو بس تمہارا سدھار ہو جائے گا بار کو انہوں نے مان لی انہوں نے مان لیا اور خمینی کو بلا کر انقلاب برپا کر دیا اور جو انقلاب برپا ہوتے ہی یہ نہ یہ تو خمینیوں کو کھا کے اس سے پہلے کہ تمہاری قطرا کتری ہے کترا کرو تو یہ جو اس وقت کے لوگ ان کو یاد ہوگا اخبارات میں قطرا کتری آتی بڑی کترہ ہے بڑی قطرا کتری کی انہوں نے اس حاصل کر سب کا خاتمہ کر دیا ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور ان کا منصوبہ یہ ایک حرکت میں بلند ہو گیا کہ ان کا خیال ہوا کہ ساری دنیا اسلام پر ہی قبضہ کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے حال کے موقع پر سعودی عرب میں اخبارات میں آتی رہی بات خاکستانی کی اور ان کا نشانہ جو آسانی سے نشانہ بن سکتا تھا جو ملک پاکستان تھا مسائل میں بھی ان سے بڑھ کر تھا اور اپرادی کو سارے چیزوں کے بارے میں بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس میں انہوں نے تواف کر تھا، تواف کر تھا، تو کر رہے تھے نا ایرانی کیا تو کر رہے تھے تو میں کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر الخمینی اکبر الخمینی اکبر توہ رہے تھے اس پر جو ہے وہ نے عمل کیا ہم نے کہا یہ ہے عالمی فورم ہے تو آپ کیا کیجیے بس ایک عالمی فورم ہے اسے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اپنے اختار کو اپنی فکروں کو عالمی ایک منظر عامہ ہے جس میں کہ اپنے خیال اپنے خا... اپنے خیالات خا... کو جو ہے تو عام کرنا ہوتا ہے اور پاکستان میں اس ہوا کہ آ... بلوچستان کے علاقے میں اجات ہزارہ جاتہ آباد ہے اجات ہزارہ جاتے قبائل سب... ہیں جو کہ ایران میں بھی ہیں اور ایران میں بھی آباد نہیں بلوچستان میں بھی آباد ہیں کوئٹہ چم... کوئٹہ وغیرہ کی طرف پر اور یہ عموماً وہاں سے گھڑو بھاڑو دینے والے لوگ تھے یہاں ہزار آجات کیا اور ان کا جو ہے تو دبے ہوئے سال میں تھے وہاں کچھ جھگڑا وغیرہ ہوا نے دیکھا ہے کہ وہ سارے ملزم ہیں دوسرا ایک ان کے پاس جدید افسیا ہے ہے اور اس میں لاہور میں جو ہے تو ایران کا صدر آیا اس کے استقبال کے وقت انہوں نے دیکھا انہوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو اب آگے بڑھ کر ہاتھ ڈالنے والے ہیں اس سلسلے میں عوامی مقابلہ کے اندر یہ بندبست کیا گیا تو پہلے صاحب نے یہ کام کیا پر واقعی کافی بیداریوں نے پیدا کافی بیداری پیدا کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے تبدیلی جماعت میں چار مہینے لگائے ہوئے تھے اور یہاں پر میں جمعہ پر آتا تھا اپنے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص خادم مریضوں میں سے تھا لیکن مجھے ان باتوں سے معلومات نہیں کیونکہ اہل تشہیر کے ساتھ مکان نہیں سکتا ہے اہل جماعت نہ آدمی رشتہ رہ سکتا ہے نہ لے سکتا ہے معلومات کے بارے میں اتنی وہ معلومات کی کمی تھی میں نہیں تھی خیر کیسے وہ دستور میں نے آپ کو سنا دی جس بات کو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا انہوں نے کام کیا اور ایک مکتب فکر کے خلاف انہوں نے بیداری پیدا کی بھائی ہم اس سارے فائدے کو فائدہ خاص کہتے ہیں ایک مخصوص دین کے ایسے کو سمجھنے مہینے میں سے مدد ملی اور بعض فائدہ خاص کے پہلے ایسے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں میرے خیال صاحب جب وہ لگا کر آئے تو میں نے کہا کافی تھوڑی سی اپنی کاروباری سنانا تو میں لکھا ہوا تھا کہ جب تک استماعی کام نہیں ہوگا تو استماعی مسائل کیا لکھا تھا آپ نے جب تک استماعی کام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پوست اس کے نے وہ لکھا تھا کہ اجتماعی طور پر رجوز ہے سارے اجتماعی کام اجتماعی ہیں صرف کسی ایج طبقے کا کام اجتماعی نہیں ہے اس وقت مطلب مسلموں میں سیاح طبقہ یہ دعوی کر بیٹھے کہ ہمارا کام اجتماعی ہے بس تم سب انترا بھی بلکہ جو پوری دنیا اسلام میں اور خاص طور پر پاکستان ہندوستان کی جو دارت کی تاریخ ہے یہ مت مسلموں کا ایک عظیم اجتماعی کام ہے عظیم اجتماعی کام ہے مدارت کی تاریخ ہو گئی کیا ایسا مطلب یہ اگر سپاہ صاحبہ والے اور وقت اگر بیداری نہ کرتے ملک میں آج یہ بہت خطرناک ہے فائدہ خاص ہے لیکن سماعی کام ہے تاریخ ماشاء اللہ شماعی کام ہے خانقاہی نظام ہے سر سنائی شام ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بس انفراد بھی اس چیز کی خانقاہ انفراد بھی انفراد ہوا جیسے آپ اکیلے بیٹھ کر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں انفرادی کچھ جیسے آپ گلے بیٹھ کر کر رہے ہیں کام میں آپ کا ایک ماحول بنا کر دوسرے بلا کر کچھ نہیں ہے اور سب سیاست میں جو کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ خیر وہ دن بعد اس بار کو کہنا تھا فائدہ خاص ہے یہ فائدہ خاص یعنی اور سے ایک شعبے کو کرانا فائدہ خاص ہے فائدہ عام یہ ہے کہ اس سے عام طور پر عام آدمی چلتا کرتا تلوں والا غیر تلوں والا فائدہ اٹھا کر ضروری ضروری سیکھا اسی تاریخ میں چلتے والے آدمیوں کی پھر کرنی ہوتی ہے ان کا ان کو تولنا ہوتا ہے اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے چاہے فر واجب دین اس کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے فر واجب دین ظین آدمی میں پڑھنے پڑنے لگ ہے ادر کرنے لگ رہا ہے اس کے شروع اسلامی ہو گئی معاملات سے پوچھے اس کو مسائل تک کا پتا نہیں ہے دکانداری کے دو اشراغ کے مسائل تک کا پتہ نہیں ہے اور میراس کے تقسیم کا اور گہرو زندگی کے سالخار کا پتہ تک نہیں ہے فرد واجب کا پتہ تک نہیں ہے مطلب فائدہ عام ہوا فائدہ کام تو نہ ہوا میرے اور فائدہ عام کے ساتھ فائدہ کام کے بعد پہلی جیسے ہیں جو مصطحب کے درجے کے نہیں جو فرد واجب کے درجے پہ دو واقعات میں آپ کو بڑے عجیب سناؤں تمہارے خیال گزرے ہوئے ہیں اس پہ آپ امت کا حال کا تجربہ کریں میں اپنے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ, اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے مریضوں میں سے شہر کے کچھ لوگ ملنے سے ہی آئے انہیں تعارف کرایا کہ ایک لڑکا ہے پلانا چار مہینے بھی گزار کے کیا ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی سما تھا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چار مہینے سے واپس آیا تو گھر میں اس سے بھائی کی شادی ہوئی ہوئی تھی اور وہ او بھاون دیجیے کے جھگڑے ہو رہے تھے ہو رہے تھے ہو رہے تھے یہاں <تصفح> <تصفح> تک کہ نوبتی اس کتاب سے بھائی نے کھا کے کہ میں اس کتلاک میں سب نہیں رکھتا ہوں کسی سرور میں نہیں رکھتا ہوں وہ پریشان ہوئے اتنا خرچہ کر کے شادی کی بھی لڑکے کی یا لڑکی بھی کے ایسا نہیں ہے کہ نکال لیں کہ ہوئی کا مشرہ ہوا کہ اب کا دیتا ہے چھوٹے بھائی سے اس کا نکاح کرنے بھی چار مہینے سے ہے تو نہ کہ مسجد کے امام صاحب کو بنائے مسجد کے امام صاحب ہماری ہوا عالم وہ یوں آیا ہے نا آتی صلی اللہ کے بندوں نے کہا ہے کہ تو بڑے سے کہا تین پتھر گراؤ اسے بھی ان کا درے سرکار طلاق سرکار تلاق کر باضوجی میں جو ہے امام صاحب نے بسم اللہ کر کے چھوٹے کے ساتھ نکال باندھا بھائی وہ پندرہ بیس تین مہینہ جو آج زندگیوں کی رہی کسی کے ساتھ ادھر آیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو نکاح ہوا ہی نہیں عزت ہوتی ہے تین حیض عزت ہوتی ہے وہ جب مکمل ہوتی ہے سب کسی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اب آدمی چار مل ہے اسے مانی سے سب آدمی کی بلند ہوتی ہے اس بچارے کو بڑی خوف تکلیف سارا خاندان پریشان ہوتا ہمارے مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ مسائل کے بیان کرنے میں بہت محتاط تھے اور موٹا موٹا مسئلہ بیان کر لیتے تھے اور ذرا مسئلہ پیچیدہ ہو تو مفتی کے ساتھ بیٹھ کر آدمی کو لکھا ہوا فتوا اس سے کہ لکھا ہوا فتوا لے آدمی اس زمانے میں اب تو جگہ جگہ مفتی صاحبان ہو گئے اور اس جا والے مفلی جگہ جگہ ہو گئے اس وقت گئے تو پشاور میں مفتی عب الم صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ وقت مفتی عبد صاحب رحمۃ اللہ شفق کا منفی کرتے تھے بہت پائے گئے مفتی کو ایسے آپ کو اس لیے بات بتا دیں مفتی کسے کہتے ہیں مفتی اس وحیم قابل عالم کو کہتے ہیں جس نے پچیس تیس سال دارالعلوم میں رہ کر ہر سو بیسی کتابوں کی تجریف کی مفتی تیس سال میں بنتا ہے عزیز صاحب مفتی ایک سال کا خاص اور کنڈرس نہیں بنتا ہے اس کے مدارس والوں سے میں نے پوچھا مدارس والوں نے کہا کہ ہم کسی کو مفتی کی شرح نہیں دیتے ہیں ہم جو ہے تو تخاصر سلسلے کا بھی شنعت دیتے ہیں جب آدمی نور اور وہ کیا کہتے ہیں جس کیا, کیا نام ہے مجھے اصل سے لے کر ہدایا تک فکر کتابوں کو پڑھاتا ہے اور رصول سے لے کر ترجیح طلوی تک جو ہے کتابوں کو پڑھایا ہوا ہو اور اور حدیث کو پڑھایا ہوا اور پھر اور زین رفا بھی ہو زین رفا کو کہتے ہیں کہ وہ پہنچتا ہو کو خبر ہے تو کو پہنچتا ہو سمجھتا ہو فیم اس کا ہو فیم کے ایک سے جسے آپ کو سنا ہے یہ دہلی کا واقعہ ہے بچے کھیل رہے تھے اتنے میں ایک آدمی آیا کیا محمد زیل بھی رحمۃ اللہ کے پاس آیا کہا کہ میں سفر پر جا رہا تھا اور پیچھے سے گھر والی سے کہا تھا کہ اپنے والدین کے گھر نہ جانا اگر والدین کے گھر گئی تو مجھ پر کن ستر طلاق میں سفر میں تھا بیوی تو والے سال سے ساتھ ہو گئی اب اس نے کہا اس جس کے اس کے تلاشی میں اپنی جگہ پر جائے میں اپنے باپ کا سن جوڑ سکتا۔ وہ چلی گئی تک اب کیا کرنے کا بس پائیے تم نے شرط لگائی تھی شرط ہوگی پوری ٹوٹ گیا آج میں بڑا اداس بڑا پریشان لا رہا ہے بچے کھیل رہے ہیں میں نے کہا کادھر پریشان ہیں کدر جا رہے ہیں بس بچے میں بڑا پریشان ہے بڑا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مٹھائی لاؤ تو آپ کا مسئلہ کر دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا یہ مسئلہ ہے میری کو ہو گئی ہے انہیں انہیں مٹھائی لاؤ ہمارے لیے آپ کا مسال کرتے ہیں میں نے کہا دس مٹھائیاں تو لو جی مٹھائی لے کر آ مٹھائی لے کر ان کو بچوں کو کھلائی ایک بچے نے کہا کہ اب جا کر دادا جان سے پوچھیں کہ جس وقت عورت کا باپ مر گیا اور یہ کہ جناب نے گھر میں کھیل ہونے کے لیے گئی تو وہ گھر جو ہے وہ اس کے عورت کے باپ کا تھا یا وارسوں کا تھا خیال دیجیے ہم نے کہا تھا کہ میں حاضر ہوا ہوں کہ میرے جو شدر کی وفات ہو گئی اور میری دیدی جنازوں میں شامل ہونے کے لیے گئی کہ باپ کے گھر میں گئی ہے تو واٹسوں کے گھر میں گئی یہ بات تو ٹھیک آپ اس سے بتائیے ان کو بچے کو خیال میں سامنے بتائیے بچے کون سے چاہے اس مہیل صاحب نے ہم لا لے بچوں کو مار پھیل رہی تھی وہ چاہے اس مہیل صاحب نے ہمیں تو اتنا تھا بچپن میں اور دلچسپ زیادہ جو اتنا اللہ کے قریب ان کی زندگی پڑے نا اللہ کے حالات پڑھیں لے آ سکتی ہے خاص کیا ہوتی ہے اس واقعے کو میں نے بہت تو سنایا ہمارے پاس تو کوئی اتنی باتیں نہیں چلنے کے ہیں بار بار کہتے سنتے ہیں تو ہمیں تو بڑا ہے والوں کا اور راہمت بھی ہوتی ہے دلوں کو فیوز فیاض بھی پر ہے جھگڑا ہوا خاون نے کہا کہ اگر نے صبح کی ادان سے پہلے میرے ساتھ بات نہ کی تو مجھ پر تینوں شرطلاک ہے اسے سے بری ہوئی تھی جلائی ہوئی تھی جی. سے اگر میں نے اگر بات کی تو سار سارے غلام آزاد یا جا. ساری جائیداد سٹکا یا سب نے اس نے قسم اٹھا لی تو اس کو پورا نہیں کر سکتا ابھی بیٹھا ہوا ہے کہ اتنا تو فوٹو خدا کرے گی صبح کی ادان سے پہلے بات کرے گی ورنہ تینوں شرط و تلاک ہوتی ہے کو نکاح کرنا پڑے گا بی یہ خوب بکھری ہوئی تھی اس میں گئے اذان ہو گئی کوئی بات نہیں بڑا افسوس بڑا دکھ لو خامد کو چلو شریف محمد اللہ علیہ بندہ تھے عمر وہیں بڑے تھے اور عمر مسنت ہی پوچھتے تھے لوگ ان کے پاس گئے انہوں نے کہا بھائی بسا باپ با لوگوں کی نہ سمجھی تو بات ہو گئی اب کیا کرتے ہو آپ نے شرط لگائی کہ تک بات کرنی ہے سبق تک بات نہیں کی اور اب جو ہے تو طلاق ہوگی اور کیا کرتے ہیں کہا چلو نمر ہیں لیکن سنے ہیں بڑے کابل ہیں کہ محمان صاحب صاحب جو بڑے کابل ہے ان کے ساتھ پوچھے انہوں نے کہا کہ بس ویسے کر رہے ہیں گھر جا کر رہے ہیں کوئی طلاق ملاق نہیں ہوگی یا اللہ آزمی کہتے طلاق ہو گیا جتنے بڑے بزرگ علامہ سرین صاحب کہتے طلاق طلاق نہیں <engage> <سؤال> وہ پھر گئے کے پاس ان سے کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں ان کو بڑا غصہ آیا ان <عنی> انہوں کو ساتھ دیا اور یہ ماسل رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے ان سے کہا کہ اللہ سے من اللہ کے حوصلہ خدا کرو تو کیسے مجھے بیان کرتے ہیں یہ اخلاق نہیں ہوئی انہوں ان کو بٹھایا آرام سے حوصلے سے آدمی سے کہا آپ بیان دیں آج میں نے دھیان دیا کہ میں نے اسے کہا صبح کی اکرام سے پہلے مجھ سے بات نہیں کی تو مجھ جلائی اگر میں نے جلائی جس میں اگر اگر میں نے بات کی تو سارے غلام آزاد ہیں دیال مکمل میں دیکھا کی طرف تو ان کو پھر دھیان پھر دھیان دیا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا پھر علامہ آپ یہ ان کو دیکھ رہے ہیں مسئلے رسائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ سوائے تلاک میں ایسے آسان ہے خبر ہی آسان بات کی. تو خیر جب تکرار کے بعد بھی بات باز میں اللہ نے کہا سرین رحمت اللہ علیہ سے اس نے جب بات ختم کی کہ خبر جان سے پہلے گا تینے مجھ سے بات نہ کیوں چھوٹے ہو جاؤ ہی. تو اسی کے بعد اس نے دھیان دیا ہے اس کی قسم کے ختم ہونے کے بعد صبح کی نماز سے پہلے اس نے جو دھیان دیا تو یہ تو دھیان ہے جو ہو گیا گام سے پہلے نا ہم نے بالکل ٹھیک کہتا ہے لڑکا ہاں لیکن اب یہ کی اس, کی اس کی طرف میرے ذہن میں رسائی نہیں کی ہاں؟ دوسرا ایک لطیفہ یاد آ کہ ایسے ہی طلاق کا واقعہ ہے کہ واقع ہے. اس میں ہے کہ صبح کے گام سے پہلے اگست میں یہ فلانا کام نہ کیا بیوی بی نے کہ یہ تینوں شرط میں طلاق ہوگی آدمی جا کر اس کو کہا محد اللہ سے کہا تو انہوں نے کہا بولنے کہا جائیں آپ فکر کریں یہ طلاق ملاک نہیں ہوگی کوئی نہیں کچھ کرا کرے گی آدمی چلا گیا چلا گیا اس نے پہلے بیوی بی کہ سب پوری کے طلاق نہیں ہوگی ٹا سب صبح سے, سے پہلے ہو تو میں نے شرط لگائی ہو پوری کرے گی بس وہ نہیں ہوا اتنے میں سے دیکھنا کہ اذان ہو رہی ہے اذان ہو گئی بیوی نے کہا کہ یقین باہر پوچھ لو ماں خبریں درخواؤ میں تھے سنڈے ہو گیا آپ ازان ہو گئی اور میں نے باتیں نہیں کی اس نے کہا کہ امام صاحب غرق پر لو ہاں گرق پر کٹ غرق تباہ کر دیا تو کہہ رہا تھا کوئی تلاش نہیں ہوگی اور اذان بھی یہ ہو جو ہونا تھا ہوگیا کیا کریں اس صبح کے بعد آیا امام صاحب نے کہا کہ جی حضرت پچاس سو راس فرق ہوا گئی تباہ برباد کیا آپ نے اصل میں اذان ہو گئی او اور اس نے بات نہیں تلاش نافی ہو گئی انہوں نے بتایا کہ میری اذان کہا آپ کی فکر نہ کریں گے کوئی تلاخ نہیں ہوئی انہوں نے کہا میں ہے وہ اذان جو وہ تھاجر کی جان کے لیے سجی تھی ابھی صبح ہوئی صبح کی اذان نہیں تھی وہ اس نے بھی تھی کہ یہ جو ہے خردما جو ہے یہ اس کے بعد بات کرے گی تمہارے ساتھ اور شیر صاحب بڑا خوش ہو کہ میری شادی ہو رہی ہے اس چیز کو سدھارے ہیں نا یہ سارے لہجے اس میں گزرے آپس دیکھا وہ جو اذان تھی وہ میرے تاجر کے لیے اسے ازان دی تھی اور اس کے صبح کے بعد کے ہے. ایسے صبح کے ادان سے پہلے باتیں کر لی تھی لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے نافذ نہیں ہوتا خیر یہ جیسے. تو یہ ذہن لفا ہو اور آدمی کا اتنا عرصہ گزرا ہوا ہو تو اس کے بعد جو ہے تو آدمی مفتی بنتا ہے بالکل ہاں ہمارے الحمۃ اللہ علیہ مفتی کے پاس بیٹھے تھے کہ مفتی سے مسئلہ پوچھیں نکاح ان کو مفتی کے پاس بیجے. اور اس پاک مفتی عبد الرفیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ سے. ان کے پاس مسئلہ لکھ لکھوا کر بیجا کے ایک بھائی نے طلاق دی تھی اسی تلاش کی مجسم نے دوسرے سے کر لیا خاؤ نکاح کرنے کے بعد جو ہے تو اس کے ساتھ کتنے دن گزر گئے تھوڑا نکالے کھا کے یہ دو عزتیں شروع ہو گئی پہلے خاؤ سے جو لد ہوئی اس کی عدت شروع ہو گئی دوسرے آدمی سے بغیر نکاح کے جو تعلق ہو گیا اس کی بھی عدت شروع ہو گئی تو ہم دو عدتوں کا اختیناف ہوگا ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے جیسے لوگ اور الیکٹن کر دیں گے ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے تو پھر بیچے والے اس کے قانون کی کتابوں میں لکھا لال کی کتابوں میں لے کر بیچے والے ڈانگر ویچے جو اس پہ ڈمبے عرصے والی ہوگی اس کا فیصلہ کر کے اس کے بعد پھر یہ فاروغ ہوگی اور اگلا نکاح اس کا فراہم پہلے کی مثلاً پوری ہو رہی تھی پندرہ جنوری کو اور دوسری جو ہے وہ پچیس کو پوری ہو رہی تھی وہ دونوں کو ملا کر درض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ فرض واضح باتوں کا معلومات نہ ہونا ہوئے فائدہ عام تو ہے فائدہ کام نہیں دوسرا دوسرا یاد ہے اور میں آپ کو سنا دوں مدر مولان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کتنے میں ایک عالم تھے کسی مدرسے کے بڑے ہدایہ وغیرہ کتابیں پڑھانے والے تھے وہ مولان سے ملنے کے لیے آئے وہ نکاح پڑھنے کے لیے ہے مولانا صاحب بڑے ناراض ہوئے ناراضی ملاقات کا راضو ہوتا خلط کے بے وقت گیا کہیں سر سو کے نکاح نے اور منگا مناسب ہے میں نے سوچا کہ اب جس وقت تک مولانا صاحب کو سیٹ نہیں لائے ہیں ایسا موضوع صاحب جو نا کہ اس پر بات چیت ہونی باتیں سامنے آ جائیں گی کچھ نہ کچھ دعوت کی سزا چل پڑے گی اور ہمارے جو مہمان آئے ہیں بھی ذرا ہو جائیں گے اتنی زیر مزمار صاحب واپس آ جائیں گے اور دوسرا جو ہے یہ جو عالم آئے ہوئے تھے ان کو میں ایک بات جن میں سنگھ چاہتا تھا وہ یہ کہ نکاح تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ پختہ اہل علم کو نکاح پڑھنا چاہیے دوسری احتیاط ہے وہ یہ کرنی چاہیے کہ وہاں محلے کے ذمہ دار حضرات سمجھدار ذمہ دار حضرات جو ہی ہیں وہ ہونے چاہیے موجود تھے یہ کہیں ساتھی بات جو کرتی ہوں ضد کر لیتے ہیں کافی پڑی کافی پڑی تو میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ مقامی جو مسجد کے ایمان ہیں وہ ضرور ہوں کیونکہ مقامی امام کے پاس سارے محلے کا ریکارڈ ہوتا ہے سارے حالات پر مزہ ہوتا ہے جرد و پیش کے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوتا آپ لوگوں کے گھریلو تجزیہ ستیجیے تجزیہ حالات ہے تو گھر کی عورتوں نے سب نے کر ہمیں سنائی ہوتی ہے جنی سلسلے میں اس بات کی وہ ہے پابندی ہے کہ ہر ایک آدمی کے جو کمیاں کوٹائیاں سامنے آئیں اس پردے میں رکھتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے شریر کا بھی حکم ہے جو کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے اس کو خود اپنے دل میں رکھنا ہے خیر اس میں نے کہا کہ کوئی خطرہ میں نے شروع کیا تو مولانا صاحب کے ملنے سے بھی آئے تھے وہ بڑے اہم تھے انہوں نے کہا خبر تھا کہ میں نے آ... ہمارے محلے میں ایک بات ہو گئی کہ ایک عورت کو آ... طلاق ہوئی طلاق ہونے کے بعد اس کی عدت شروع ہوئی اور اس عدت قیدر... اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کا آ, جو ہے ماہواری کا جو اس کی ترتیب تھی وہ بیربت تھی ماہواری کی ترتیب بیربت تھی نہیں کسی مہینے پتر دن کبھی مہینہ آئی کبھی دو مہینے آئی کبھی تین مہینے آئی بیربت ترتیبیں ہوتی ہیں اس کی ترتیب بیربت تھی اور اس میں جو ہے تو آ, کہتے میرے پاس نکاح نکا, نکا, نکا کرنے کے لیے آیا تو بنیاد پر میں نے کہا کہ اس کی عزت پوری نہیں ہوئی ہے اس کی عزت جو ہے تو وہ اتنے دنوں میں پوری نہیں ہوگا اس نکاح نہیں ہو سکتا کسی دوسرے کے پاس گئے نکاح پڑھنے کے لیے تو ان کو اس کو چلا میرے بارے میں اس کا نکاح نہیں پڑا ہے کیا تو آدمی تھا سے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ فلاں مسئلے کی بنیاد پر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا اس میں یہ احتیاط کرنی پڑے گی تاکہ یہ عزت کے بارے میں مکمل تو ہو جائے تو ہو گئی ہے وہ ان کو خیال ہوا کہ شاید جہاں علی صاحب سے منگنا کھا گیا ڈھائی سال تو دیتا مجھومن. اس کو بھی کہہ دیا تیسرے کے ساتھ کسی تیسرے طالب علم کے ساتھ ہم رابطہ کیا کہ میں نے بیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے کتاب پڑھنے کے لیے طالب علم آتا تھا علادہ ایک اکیلا پڑھ رہا تھا اس کتاب کو کیا تو سبق زر ضرور کو ہے ایسا بجاؤ نکاتے مٹھائی روڑے رہا جی اور ہماری کا بھی آدمی رہا تو کہ کیا کے کے اس کا مانگ رہے تو اس نے بتایا وہ تو کہا, کیسے نہیں ہو سکتا تو میں نے کیسے نہیں ہو سکتا وہ کیسے کہتے انہوں نے ہے وہ بھی کتاب مدرس سے پڑھا کہ وہ تو کہتے ہو رہا ہے تو میں نے کہیں ہاں کہ مجھ سے ملے کہتے ہوا وہ جو مجھ سے ملے تو ان سے میں نے کہا جی یہ تو بے رب کی جو ہے کیا سے کہتے ہیں ہے اور اس میں یہ اسلامی بات ہے اس میں کیا بچہ سے نکلے کن سے خدا دس نہیں نکلے کن سے دس نکلے گا کتاب لائے کر رکھی گئی سامنے سامنے کتاب لا کر رکھی گئی کتاب کا متن پڑھا ہم نے ہم نے کہا متن میں یہ لکھا ہوا ہے میں نے یہ متن میں مغلت ہے عبارت مغلت ہے کہ متن میں جو عبارت بیان ہوئی ہے تو اس کو, اس کو کافی تصویر کی ضرورت ہے اور یہ جو ہماری کتاب ہے نا متن کے طور پر جو کتابیں ہیں کن کہتے ہیں ہے یہ ایسے ہے بہت خطا لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں ان میں انہوں نے ایک ایک ضلع میں مانی کے دریا دریاؤں کو بند کیا ہوا تو کہتے اس کی تصویر میں نے ان کو آشی میں ہی نکال کر دکھائی تو کہتے بس جب میں نے اس کو پڑھایا پوری طور پر سمجھ آئی کہ بس استادی کو تب جائٹ کال چھوڑا انہوں نے بتایا کہ کتنی نکال میں نے اس طرح کی کے بلستان میں مسئلے کو تو میں آپ سمجھا پہنچ پہنچا اس پر میں آپ سمجھا میں کہتے تو کتنے نکال کر کی تصویر جو آپ کر رہے ہیں اس طرح چکی خیر نیو یارک میں چل رہا تھا کہ فائدہ عام اور فائدہ احتام ہے فائدہ احتام ہے فائدہ مقصود کا ٹکرا ہو گیا اب یہ جو آ کر تقابل ابھیان کا موضوع بیان کرتا ہے جو آدمی اس پر کرے گی پر اس سے کیا نام نا نا ہے قابل بیان کو باقی بڑا اچھا بیان کر رہا ہے فائدہ خاص ہے چھوٹا سا موضوع ہے نا لیکن اس سے اتنا دعوی کر دیا کہ مامو نسر اللہ لے کے برابر اپنے آپ کو کر دیا اور میری طرح نفر اور نا سمجھ لوگوں نے بھی اس طرح کو کرنے پر بٹھا دیا کہ جو مطلب یہ بیان کرے گا اس کم لیں گے اور پورے جید پر جو ہے دعوے دار بن بیٹھا ایسے مخصوص سے تھوڑی سی بات کو سمجھنے والے آدمی کے لیے یہ بات زبانی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے تو ہر چھو گئے اپنے آپ کو قائد بنا لے رہنما بنا لے ٹھیک ہے نا اور عوام بچارے تو ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں بڑی سے ملک صاحب مجھے یاد آ کہ بات تو بڑی گردی اور ہے کہتے ہیں کہ نیکٹ آپ لوگوں کے کتاب میں ہوتی ہے لیکن ہمارے عوام کے بارے میں بڑی ٹھیک بات ہے وہ کہا کرتے تھے کہ عوام الناس کی نا مثال کہ یہ گھوڑے یا گدے کے پیشاب چالے کی, کی طرح ہوتی ہے کبھی تو اتنا لمبا ہوتا ہے چالو بیگ رہنا ہوتا ہے کبھی اس ہوتا ہی نہیں ایک گونٹے کے برابر بھی نہیں ہوتا ہم عوام کا ہی ہے کسی کو کندھے پر اٹھائیں اٹھائیں اٹھائیں تو سو اسمان پر اٹھا دیتے ہیں گوڑا یہی ہے علامہ علامہ ہے اور یہی فلسبہ ہے آخر ہے اور یہی سب کچھ اور جس وقت کسی جدمیت ختم کرنا ہے جس کو اٹھا کے زمین کو پھیلتے ہیں وہ ہے نام یہ ہمارا حال ہے تو فائدہ کام یہ ہے کہ آدمی تھی مکمل تبدیل ہوئی فائدہ کام کے دو پہلوؤں کو میں بیان کروں گا فائدہ کام کا ایک پہلو ہے اقلی ذہنی وہ تو پورا درشن لانے کو سے آتا ہے چارج نہیں رہتے پورا درخت پڑا ہو سیکھا ہو آدمی محنت کی ہو وہ تو آج سال مدارس کی پوری تو ہے تو محنت ہے اور یہ ہو گیا عقلی اور ذہنی فائدہ کام ہو گیا اور قلبی اور باطنی باطمی فائدہ کام ہے یہ تو مشاعث کے پاس رہ کر مسلسل ایک عرصہ گزار کر اپنی تربیت کرانی ہوتی ہے آپ کی تربیت کرانی ہوتی ہے کہ اس میں آدمی عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بیت ہونا چاہتا ہوں تو بیت ہونا جو ہے وید صاحب ہے کہ بیت کا جو ہے یہ بیت کیا کیا مستر ہے کہ کیا چیز ہے یہ مستر ہے تو مستر کو جب اسمیا اس مانا میں استعمال کیا کی جائے اس کا کیا کہ اثر پڑتا ہے اس پر صاحب بھی ہے جو کہ گرہ مسلم پر, پر غور خوش کرتے ہیں باقی سارے پیدا بھی وہ مستری مانو میں, میں مستری مانو میں مشتری مانو میں ہو تو اس میں کوئی خاص زور پیدا ہوا کرتا ہے بارہ یہ جی کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے جی بنڈی مانا کیا ہے اس کا خرید و فروخت ہے خرید و فروخت خرید و فروخت کا بیلد. تو وہ کہہ کہ میں اپنے آپ کو کو تیار ہیں تو بیچنا خریدنے تو او خر... او کے کے بکرے خریدے. اور لا کر پھیڑی, پھیڑی شریر کے گلے پر آگے سے بولے ہی بیگ اس کو کہتے ہیں کہ بک جانا وہ اپنی رائے کو فنا کیا اپنی رائے کو فنا کیا آپ کے بعد کی زندگی جو ہے وہ میں جو آپ سے بیس ہو رہا ہوں تو آپ کی رائے کو شہد گزارنی ہے رائے کو بیچنا ہے رائے کو بیچنا ہے اور زندگی جو ہے گزارنی ہے اس لیے کہتے ہیں جب آدمی کو یہ نیت نہ ہوئی ہو کہ یہاں سے مجھے دھکے دیے جائیں گے یہاں سے مجھے برا بلا کہا جائے گا مجھے غذر بے کہا جائے گا اور آیا اس میں برداشت کرتا سکوں گا آیا اس کے بعد ہی میرا تعلق باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا ایک ساتھی آیا ان کو رسول اللہ نے فرمایا ان نے کہا مجھے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے دار نے فرمایا کہ جا کر اپنی والدہ صاحب اگر سر لے کر خیر سجروانا ہوا تھوڑا چلے ان کو واپس بھیجا گیا واپس بلایا گیا کہ یہ جو مرضی نبوت ہے وہ تو یہ نہیں ہے کہ وعدہ کا سر لایا جائے لیکن یہ کہا کہ کے آتا امتحان اور آزمائشات کی ازمائش اور ایک ساتھ کا امتحان تھا اور مریح کی طرف سے تو اتنا اعتراض اپنے آپ کو پیش کرنا ہے لیکن مشاہد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو چلاتے ہوئے اس کے دنیاوی اخروی سارے مفادات کیم لگاشت کرتے ہوں نہ تو اتنا مجاہدہ اس پر ڈالیں اس کو برداشت نہیں کر سکے نہ اتنی پر ڈالیں اس کو برداشت نہیں کر سکے نہ اسے کو حزی کی توقع رکھیں یہ اگر حزیہ بہت تو وہ شوق سے بھی لا رہا تو اس کی مالی اسکول کو دیکھیں اور بوجھ پڑے اور ساری باتوں کا سارے مفادات کا دنیاوی اخروی مفادات کا خیال کر کے چلانا ہوتا ہے آدمی کی صحت کا خیال کر کے اس کی صحت نہ وہ آدمی کے مستقبل کے مفادات کا اور ایک ایک دسویں کلاس کا بچہ ہمارے ساتھی پکڑ کر لے آیا وہ بڑا چکر مند ہوا ہوا آخ کے بارے میں وہ بڑا خوش تھا کہ اس سے کچھ مل کر بڑا خوش ہوگا لیکن جب اپنی فکر مندی پریشانی کو بیان کیا تو مجھے اندازے ہو پریشان کیا ہے تو دن بننے والا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات پوچھتا ہے یہ بات کوئی نقل کے بارے میں نے کہا کرکٹ کہ کہی خی وہ بڑے حیران کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ, ہے کہ نہیں کہتا ہے خیر پھر دوسری بات لکھایا میں نے کہا میں جھوڑکڑے یا خود نہ جھوڑکڑے تو پھر بڑے حیران ہوئے کیا باپ بات بخبر خودہار مسئلہ یہ ہے کہ اس عمر میں جو ہے آدمی کی تربیت بھی کھیل کو سے کرنی ہوتی ہے اور یہ صحیح سال کو سکرمند اس کی پریشان سکر مند ہو رہا ہے اس میں اس اگلا قدم پاگل ہونے کا ہوتا ہے <coughs> تو اس کی ہمیں اس کی خیر تہذیب ہے صحت میں ہوئی تو روحانی پہ اثر کرے گا وہ باقی کیا چیزیں اثر کرے گا ہر عمر کا آدمی اپنے عمر کی بات کی بات, بات پوچھتا ہے تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات درست ہے جب وہ آدمی اپنی عمر سے بہت بڑھ کر آ کے بات پوچھ رہا ہو یا زیادہ عمر والا ہے بہت گھٹ کر پوچھ رہا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات درست نہیں ہے کوئی ذہنی فضول کا مسئلہ ہے پر اس کی فکر کرنی ہے سوتندر دیگر ہے سو نا بخار مرا سے ملنے کی آپ سے کہا دے دخ کار مانگانا اس طرح تو میں ٹھیک نظر آپ میری تو سہت ہے کہ نے کہا دے دا خخ کار ہے تمہاری خوش اچھی ہوئی ہوئی ہے اس نے کہا کہ اس کو بس جاری ذکر کو مانگانا مانا نہ رہا جاری ذکر بڑھ گئے جاری ذکر جاری ذکر نہیں کرو گے تمہیں جاری ذکر ایک ہفتہ کیا نا دوسرے ہفتے میں جامی بے باغ کے برواں نہیں جانی اس کے <laughs> باق کے پاڑوں میں پھر رہے ہو گئے اور حال مجبوری اور کٹاری ہو چکا ہو hmm. بارش ہے تو بھی تو یہ چلانے والے لوگوں کو یہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ دیرداری سے آدمی کی سارے بنیادی خوبی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو چلائیں سچ بات ہے کہ اتنی محبت والے عقیدت والے مریض میں ہیں آدمی کا سارا مال اسی بخص کا کر کے آ جاؤں تیار ہوتے اور اگر وہ ہماری طرح گرگ آدمی اور کے کو ضائع کر رہا ہوں ہمارے گاؤں میں جاتی فضا ہے اور تقریبا آدھا طبقہ مکمل ان پڑھ اور دینی معلومات کے بارے میں پیدل ہے میں گاؤں گیا تو ہم نے کہا کہ گاؤں والے صاحب تھا پر لائے ہوئے ہیں گھر والوں کو اس سے کہا کہ ہمارا تو ماشاءاللہ مضبوط سلسلہ ہے میں ایسا لگا بہت چلتا بھی ہو رہا وہ آپ کو جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے دوبارہ میں گیا تو پتہ چلا کہ گاؤں کے ایک آدمی پاگل تھا پاگل ہو گیا تو اس کے بدلوں میں آیا پاگل ہو گیا ہے خیر پاگل ہونے کے بعد کچھ اس علاج معالجے کی اور جو فکر کر رہے ہیں سب ایسے لوگ جتنے میں کچھ عرصے کے بعد ان کو پتا چلا کچھ زمین اس کی زمین وغیرہ کے ادھر کے سلسلے میں جانا ہوا پٹوارکھانے تو پتا چلا کہ اس کی ساری زمین پیری صاحب نے اپنے نام پر لکھوائی ہے آدمی پاگل اور جائیداد کے نام پر لکھتی ہے پھر یہ ہے کہ دوسرا واقع اس طرح ہو گیا کہ ایک گھر والے کو لے گئے آدمی تھے غریب لوگ تھے تاکہ انہوں سکتا ہے پیڑ صاحب کے آنے سے ہمارے کچھ ہلاکت کے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے تو ایک لڑکی ان کی نا ناچا کی پڑھائی ہوئی جس کو ملایا کھا کے کھاؤ سے ناچاچی انہوں نے کہا کو تلاک بلوایا چاہے دوسری بڑی کی ملوائی اس کو چادی شروعات چھوٹی عمر کی تھی دیکھا اسے نے کہا کہ فیصلہ بدل گیا بارہ سے رکھتے کی ہم ہی فکر کریں گے کہ بار کیسا تفرف کیا ان لوگوں پر شادی کر لی میں شکر کرو شادی ہو گئی نکاح ہو گیا شریف طریقہ ہو گیا شادی نہیں ہوتی کچھ ہوتا پھر کیا کرتا سارے گاؤں کے بدنامی تھی شکر کرو شادی تو ہو گئی اور مہینہ دو مہینے برتنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ایک آدمی کو آدمی پاگل کے خطے میں اور دوسرے گھر سے جو ہے تو نوبل لڑکی وقیر صاحب کے گیا ہے تو دامن میں آپ بتاؤ جیس میں بھی خدا کو تھوڑا تو کو آغت ناظر رکھتے ہوئے مرید کو چلاتے ہوئے اقبال کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اس کے سارے مفادات ملاقات کو سامنے رکھا چلایا جائے تاکہ اللہ کا تعلق حاصل ہو اور دنیا کے لحاظ سے بھی کامیابی نہیں گزارے تاکہ مشکلات پریشانیاں تو اللہ تبارک والے سے لکھی ہوئی ہیں جس پرانی ہیں ان کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. اور دعا کوشش بھی کر سکتے آدمی اسے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کوئی بھی اس نہیں کہہ سکتا کہ آپ سلسلے میں آئیں گے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہم یہ آپ کو یہ تو یقین دھیان ہی دیتے ہیں جسے آپ لوگ گارنٹی کے یقین دھیان ہی دیتے ہیں ساری بارش سیکھ جائیں گے تو. اللہ تبارک والا کا فیصلہ ہے ویسے ہو وہ ہو, ہو. رہا یہ ہے کہ فائدے کام کے لیے تو اپنے آپ کو حوالے کر کے وہ کے رتے سے گزر کر اپنی رائے کو فنا کرتے ہوئے اور اپنی عبادل کی تربیت کرانی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو نفس فناہ حاصل ہو اور اللہ اللہ کی زاد کے ساتھ بقا حاصل ہو نسلی پنا نفسی فنا اور اللہ کی ذات کے ساتھ بقا حاصل ہو یہ کرتے کرتے بات ہوتی ہے اس وقت تک انتظار کرنا ہوتا ہے جب تک یہ بات حاصل نہ ہو مشہر سے اس بار کو دیکھتے رہتے ہیں چند باتوں کو مریضوں کے بارے میں دیکھتے ہوئے ظاہری شریعت کی پابندی ہو ظاہری شریعت کے اپنے اپنے میں گھر میں پابندی نہ ہوئی ہو تو آدمی کے پسندان کے ساتھ اوپر نہیں ہمارے مولانا صاحب کے خلیفہ ہیں آسن، آسن خان صاحب. ان کے بارے میں سنا انہیں ایک آدمی کو اجازت دی اور ان میں اجازت کے شکرانے میں انہیں دنوں میں یہ ہے گھر کے لیے کیبل کا بندوبست کیا گھر کے لیے کیبل کا بندوبست کیا حسن خان صاحب کافی جن نہیں آئے ملنے کے لیے آیا وہ ماتا کھلا ہی مانگی کھلا تو لڑی گئی نہ فورن خبریں کو مانگی تو یوں ملنے کے لیے آئے تو بلتے ہی میں نے کہا کہ حسن خان صاحب کا اس سرخ پر جا تھی وہ وہاں خبر نہ ہوتا تھا جگڑا ہوا کل وقہ رکھے گی ضرور ہے بہت لوگوں کو میرے تمہارا ساتھ لڑائی تھی اور دل میں ایسا ہے. کب تم سامنے آؤ گے کہ لڑائی کرے گا تمہارے ساتھ جب بڑا حیران ہو گیا کہ لڑائی اس بات کی ہے لڑائی اس بات کی ہے جس کو آپ اجازت دے رہے ہیں ظاہر خیریت کے بارے میں آپ کو سخت کی معلومات ہی نہیں ہے کیا میں نے آپ کو سبزی آدمی کو آپ نے سبزی میں بیٹھ کی اجازت دی ہوئی ہو اور آگے گھر کا یہ حال ہے کہ وہاں ماسیت اور غلط کی سویدھا کائیں ہوئی ہوئی تو آپ نے اس پر احسان نہیں کیا کے پاس تھوڑا سبقت تھا میں نے ماسٹر کو اس وقت میں اسے معاف کرایا تمہارے سینٹر نے ڈاکٹر میں نے کیا تو میں نے جلدی رخ تو رہا تھا ان کا اس کو خلاف نب دیا دیں احسان کیا ملنے کے لیے آیا اس بات کی احتیاط شریعت کو شریفر ہونے کے بعد آدمی اپنے آپ کا حوالے کر کے مجائزہ کرتے کرتے تاکہ ایک تو آدمی کو نفس کے مقائد کے بارے میں احساس ہوتا رہے کیا فلانا جو میرا اردا اٹھ رہا ہے یہ نفس کے فلانے مکر سے متاثر ہو رہا ہے یہ بہت گہرا پام ظلم ہے بہت گہرا اور حامد علم ہے, ہے, ہے کہ آدمی کو اس بات کا فہم حاصل ہو جائے کہ اسلام آباد جو ہو رہی ہے یہ نفس اسلام مکر کے تحت وجود میں آ رہی ہے اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچا, بچا, بچا, بچا لے وہ فہم ہے معرفت وہ فہم ہے جس میں مسائل نف کے بارے میں آگاہی ہوتی ہو اور آگاہی ہونے کے بعد آدمی اپنے اپنے عربے کو ان کے ماتے کے استعمال سے بچا رہا یہ آدمی آرس ہو گیا اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو رسومات جہریت کی ہیں اس کو مٹانا میرے بھائی ضروری ہے ان کو ہم نہیں مٹائیں گے ہم اسلامی مزاج معاشرے پر نہیں پیدا کرتے اسلامی مزاج معاشرے میں نہ پیدا کرنے کے نتیجہ یہ ہوگا کہ دیندازے خرچے ہوں گے خرچوں کے لیے قرضے لینے پڑیں گے فوار ہوں گے اور کافی ہوں گے جو گزائی ہوگی ہمارے علاقے کا سارا کاروبار ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا گاؤں کی ایک بڑا پچاس آبادی ہندو تھے گاؤں کی آبادی ایک بڑے تھے دس ہزار آبادی کی گاؤں کی اس میں سے ہندو کوئی پانچ ہوتے کی. چار پانچ سو تعداد تھی سارے گاؤں کے کاروبار پر ان کا کبڑا تھا وہ ہل چلاتے چلاتے چلاتے جان تو مسلمانوں کی نکلتی تھی اور پیسے دکانداری کی تردید میں سارے ملا لیتے تھے بتایا جب میں مکمل کر کے سب سے پہلا کام میں نے گاؤں میں یہ کیا کہ تجارت شروع کرائی مسلمانوں سے دکان میں جو کو والا زمانے میں سلے سکو گا دکان جو پھول مل دکان دور چالیس روپئے آدمی لگا تھا سارا سامان اس میں لے کر ایک کونے بٹھا دیا تھا گاؤں کے وہاں اس کی دکان شروع ہوتی ہے اس میں تھوک والا ہو گیا اور یہ سارے پرسدھ والے <laughs> okay, so چند دنوں میں جو ہے تو وہ کے کاروبار کو اچھی خاصی ضرور لگتی کہتے اس طرح کرتے تھے کہ جب آدمی تو وہاں دکان سے سودا کرنے کے لیے یہ ایک مسلمان تب ہندو اس کو بٹھاتے تھے بٹھاتے ہی باندھ پر جو ہے گوڑ لگنا شروع ہو جائے جب زبان پر گوڑ لگے گا پھر میں جو اس کو کہوں گا اس کو سنتا بھی رہے گا برداشت بھی کرتا رہے گا مانتا بھی رہے گا ایسی میں تاثیر کرتا آپ کو میں نے خوبصورت لگے بس بے سرایا اس میں کہتا تھا کہ خان بیٹے کی شادی کب کرو گے تو کہتے ارے شادی تو ہم کر کے کریں گے لیکن کیا کریں اب آپ کو پتہ ہے افراد خان نے شادی کی ہے وہ سجے تین رنڈیوں نشائی ہیں اور ہماری شادی جو ہے تو آپ کو ہماری خاندی ہے ہمارے سات دنوں نے چاہیے لیکن اس کے لیے پیسے نہیں کہتے پیسے تمہارے باپ کا نوکر ہمارا باپ کو گزرا تمہارے دادا کا نوکر ہمارا دادا گزرا تمہارا نوکر ہم ہمارا نوکر, نوکر بیٹھے ہی ہیں نام تو نہیں ہیں پیسے ہم دیں گے سوجی کردہ دیکھ کر اپنی کتاب کو کھاتے میں کے کرا کے انگوٹھے لگا کے تو خرچ انگوٹھے لگا کے ساری باتیں پکی کر کے سوجی کردہ ہوتا تھا تین چار سال پوچھتے ہی نہیں تھے جب ہزار روپئے ہے دو ڈھائی ہزار روپئے بن گئے نا تو سنو نے صاف کیا ہوتا ہے ڈھائی ہزار میں سے پانچ سو روپئے جو ہیں وہ پولیس پر مجسٹریٹ پر اور عدالت پر کرنا ہے اور ہزار روپیہ میری آمین ہوگی اور ہزار روپئے جاسل کر مقدمہ کرتا ہوتا ہے مقدمہ دائر کرتا تھا اور وہ اپنے مسلمان بائیس پر روپیہ آ کر ہوئے پار کرتے تھے سننے پیسے بھی ہوتے تھے اور آخر میں جائیداد کرو گے جائیداد ہندو کی اور مسلمان بیٹھے مزے کر رہے ہیں بغل اردو کے موقع بغل بجانا ہے کے بغلے بجا رہے تو سوئی کچھ بھی نہ ہوا بغلے بجاتے تو اردو بگلے بجاتے ہیں جی بگلے جاتا ہے اردو کے ہے بجا رہا ہے سیلے وہی بجا رہا جیلے ہوئی بھائی بس پیلے مجھے ان رسومات میں مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں رکھا منہ مدرسہ بنا تو اس کے لیے کاری صاحب ایک بلائے گئے تاجد گاؤ ہے سچ کے علاقے کا یہاں سے کاری صاحب کو بلائے گئے کاری صاحب یہ تھے وہ زبردست جو بندی کیلے والے اور جو اقاد الماعے جو بن کے رابطہ بہت بڑے آدمی تھے وہ آلے بھرے نہیں تھے لیکن ایسے خراب رابطہ بڑا مضبوط تھا ہم مدرسے میں داخل ہو گئے بس بڑے سارے خریدے گاؤں کے جم میں رہے سمیت میرے ایفر ہم نے شروع کی ہوئے اس میں ایک دن صاحب ہمیں چڑھاتے تھے سیر کراتے تھے گشت وغیرہ ہم سے کراتے تھے کی مختلف باتیں کراتے تھے تو انہوں نے ایک دن ہم مسجد کے پاس نکل کر جانا ایک بڑا میدان ہے اس میں کوئی صفائی ہو رہی ہے قاری صاحب نے کہا کہ کیا ستم ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے گاؤں کے جو بلانی شعید ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور اس میدان میں مسجد کے پاس میدان اس میدان میں رات کو ریلیاں ناچیں یہ گاؤں کا ایک طریقہ کا تھا جو آدمی مالدار ہے بھائی گھر تھے اس آدمی کی شادی میں کم تین دن لڑیا ہو پانچ دنیا سات دنیا سب کی شادی کچھ پتہ چلتا ہے اب ساتھ بڑے گردار آتے ہیں انہوں نے اعلان کیا میں شام کو یہاں پر جلدا کروں گا اور سارے انہوں نے بچوں کو کھا ہوا ہے سب کو لوگوں کو سارے گاؤں میں جلتا ہو جلتا اور میں گھر پر گیا ایس تو ڈنڈا گھر پر پڑا ہوا ڈنڈا کھا کر میں بھی کر ہوں مجھے میں بھی ان آج یاد کروں گا گاڑی چار ایک میچ رکھا اس کے پروڈیوسر رکھا اس کے بنایا سب سے پہلے چڑھایا اس کے اوپر وہ کیا پتا ہے کہ مجھے سر پر پتھر بارے میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں قاری صاحب کا سلسلہ کیا نا اور سب جو ہنگامہ ہاں کیا گاؤں میں پہلے سے جو میں میری طرح سے جو نام لات دیندار تھے انہوں نے مخالفت کی ہے کلے خراب ہوئی ہو کی مخالفت ختم نہ رہے پسند نیا کاری کا روٹ ہے میرے ہے نیا کاری ہے اور گاؤں میں فساد پیدا کر دیا اس نے سرگل ہے سو دس دن بھائی سو تک وہ تلب صاحب کو نکالنے کی ترکیبیں شروع ہو گئی میں نے سارے کھلے تھے ماں باپ سے کہتے ہیں ماد سرگرمی سر شہر جو ہنگامہ ہوا بہتری ہوئی وہ دن آج دن میں آپ کو اس واقعے کو سنا رہا ہوں اس واقعے کو باون سال ہو گئے باون سال گزرے اس کے بعد یہ بات نہیں ہوئی میں سوچتا ہوں کہ اس وقت کو ختم کرنے میں اس آدمی کا بھی مزید صاف پہنچ رہا ہے شاید وہ پا چکے ہیں یہ لطف رحمان صاحب مجھے لکڑی کدھر ہے بیٹھا کدھر لکیف بیٹھا سو گیا سوئے ہوئے کو یہ جو آپ کے پاس ساجک گاؤں ہے نا جہاں کا یہ خاندان ہے یہ کاری ریاض صاحب جو دادی صاحبہ کے فاتحہ کے لیے آئے تھے تاجک تھے کاری ریاض کاری داود ان کا خاندان بنا طور پر تاجک نہیں ہے نا تازہ خاندان ہے یہ ان, ان کا بڑا بھائی ان کا دوسرے نمبر والا بھائی تھا کاری فرور فرور بڑے بھائی تو بدر کا نام عدل رکھیں گا لیکن ہمارے پاس آپ چلا کے مارے بھائی کا نام عبد الحکیم تھا مارا صاحب کا نام کالی کرور تھا اسے چھوٹے بھائی کا نام اجلاس تھا جروی ہی زندہ ہے اسے چھوٹے بھائی کا نام داود تھا جو آج پٹن تو یہ لوگ تھے تو بات کیا کر رہے تھے نکال نکالتے ہو مجھے رکھتا تمہاری مرضی ہے باون سال ہو گئے اس کے بعد اللہ نشیر کا خاتمہ کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زمین شادی کی اور باقی زندگی کی جو ان کو مٹائیں اب عنہ نے نبی میں تشریف لائے دیکھا ہے کپڑے بھی ذرا نئے ہیں اور کپڑوں پر گئے جعفران کا رنگ بھی لگے ہوئے تو کہا کہ شادی کر کہ یار سلسم شادی کر لی کتنا مہر دیا ہے کھجور گٹلی کے برابر سونا دیا ہے کھجور گٹلی کے برابر سونا کتنا دو ہے سے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک سولہ دس ماہ تو ولیمہ کیا ہے تو نے کہا تو یاد نہیں کیا ولیمہ کر لے گا کیا بکری کر اب جو میں لو آپ شادی شادی کا اسی کو, کو, کو, کو پتا ہی نہیں اور ولیمہ میں جو ہے یہ مکانی جو پچیس تیس چالیس آدمی محلے کے ہیں مرد عورتیں نہیں اس بات کو یاد رکھیں عورتوں کو ولیمہ جمع کرنا یہ جو ہے کو ترقی دینا ہے عورتوں کو تو ذریعہ باتوں میں جمع کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا اجازت دی ہے جائز ہے پسندیدہ نہیں عورتوں کو جماعتوں میں نکلنا عورتوں کو مدارت میں داخل ہونا یا عورتوں کا جو ہے کسی میں جمع کرنا یا تعلیم میں جمع کرنا جائز ضرور ہے پسندیدہ نہیں اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں تربیت کر سکتا اور دنیا مارمار ضرور جا سکتا ہوتا یہ زیادہ اچھا ہے اور پھر جایا کہ ولیمہ میں جمع کیا جائے پھر ولیمہ میں بھی جو ہے تو حوصلوں میں جمع کیا جائے تو با میں یاری اس پڑھان کا سلو کا خل جمع بھی ہو سکتا ہے اور سلو کا خلق رکھ رہی بنداری افغانستان کا تباہ ہوا ہے تو آج تھے چالیس سال پہلے یہاں رواج تھا ہوٹلوں میں شادیاں کرانے کا اور ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو نچانے کا اور مقامی آبادی اور بڑکی جو لوگ پاکستان سے گئے ہوئے تھے گئے ہوتے تھے وہ ہو کہتے تھے کہ بڑے زبردست نظارے ہوتے تھے سارے ہم تماشی کرتے ہیں افغانستان کے الاد سے باغ ہے کہ نہیں خزانہ در سے الا کیوں کہنا خبر ہے سر درا حالات ولیز اب شریف نے ایک مطلب کی ہے کہ نیا تعلق ہوا ہے لڑکا ایک نئے گھر میں آ جا رہا ہے نکاح نکاح لڑکی کے گھر پر ہو اس میں تاکہ اس محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ اب یہ نیا تعلق ہوا ہے مرد آنا جانا جو شروع ہوا ہے وہ انکا مہارا ہے نکاح لڑکی کے علاقے میں ہوا کرے آپ سے لیے فارغ واجب کو نکاح کرنا ہی ہے جہاں بھی ہو گیا نافذ ہو جاتا ہے اصل جو ہے وہ لڑکی کے فضا میں ایئر ٹوس کا جو محلے کا امام صاحب ہے محلے کے لوگ ہیں محلے کے گواہ ہیں ان کو سارے علاقہ پتہ ہے ڈوکا نہیں ہو سکتا وہاں پر تو مقامی امام جو ہوتا ہے یہ پورا علاقے کے گواہ ہوتا ہے میں نے آپ کو شروع سے بتایا نا کہ سارے ریکارڈ اس کے پاس ہوتا ہے اور اس میں جو ہے تو مقامی تاثر کو پتہ چلا کہ نیا جو یہ سالک ہو رہا ہے یہ ماہر نہیں اور لڑکی کی جگہ لڑکے کے جگہ پر ولیمہ ہو جائے اس میں کو ویش کے پڑوسی ضروری افراد ہے پچیس تیس سال میں جمع ہو جائیں تاکہ یہاں پر جس بات کا اعلان ہو جائے پتہ جا چل جائے کہ جو نئے حالات بنے ہیں لڑکی آئی ہے اور شادی ہے باقاعدہ شرین نام نافذ ہو گیا ہے اور یہ بات نام اس کے لیے اور کرو فر بنا دیا یہاں تک کرو فروخت بنا دیا کہ قرضے لے کر ان سے جان نہیں چھوٹتی سامٹ ہوتی ہے جان نہیں چھوٹ رہی میں گاؤں کے لگ میں کا فلاں جب رجان کی وفات ہوئی تھی جب میرا جان خراب کی کے لیے آ گئے اور پندرہ اگست بیل دیا زبہ کریں گے اس کو اس کی خیرات ہوگی تو میں کہا گز پر جو گزرا والا والوں کا قرضہ تھا وہ قرضہ ادا کر دیا ہے کرز تو نہیں ادا کریں چل کے کہ بند ہو پہلے اگر کوئی پیسہ بچا ہوا ہے کیا اس کے پاس کوئی پیسہ ہے پھر روالہ کے ہمارے وہ پنجابی دوست تو قرضہ ادا کرنا ہے ادا کرنے کے بعد پیسے بچتے ہیں خیرات بے شک کرو کزان کا خبر رہا ہے ڈاکٹر صاحب پر دا پرتوکی کہ خرات نہ کہوں پرتوکھ نہ تو آیا کر دو خبر کر دو ٹپے ٹپے پڑے شروع کر لیجیے خیرات تو ہم کو یہ تو آپ شلوار کے لیے کر رہے ہیں یہ خیرات شلوار کی نظر ہو رہی ہے الگ سے سے لے تو نہیں ہو رہی مم. تو رسم کو جب تک توڑیں گے نہیں تو اولاد کیسے سورے گی ظاہری جسموں کا خاتمہ یہ ضروری بات ہے ان جہری جسموں کا خاتمہ کریں مم. اور ان سپنا پیچھے چھوائیں کہ دنیا کے نقصانات تو ایک طرف کو ان کو رکھو دنیا کے نقصانات کے علاوہ جو بڑی بات ہے اللہ تعالی کی ناراضگی ہم بول رہے اللہ تعالی کی ناراضگی کو لے رہے ہیں یہ خوشحال کی شادی میں ہم اسبال کو نامز کیا کہ ہولی میں مردوں کا ہو اور جو جمنا چاہیے مار رہا ہے نا. اس کی شادی نہیں <سطنع> اس میں جائے تو کوئی نہ کیا جائے عورتوں کو جمع نہیں کیا جائے اور بڑا کے سلسلے میں جائے تو اتنے لوگوں کو جمع کرنا اور آگے پیچھے جائے تو جلوس ٹورنامنٹ کرے نا بس آج تک اسے لڑکی کو چھوڑ کر آ جائیں تو اللہ کے احسان ہوا سب ساتھ ہی میرے اس آئے ہمارا ساتھ کیا ہماری مدد کی یہ بات آسانی تھا بولا خان کا اگر آیا تو میرے گھر میں رنگ کھلے کھسے ہوئے میں امید تکوائے جاگ چیز بندے میرے خیالات سے لگی تو میں نے اس سے بات کرنا یہ شروع کرنا چاہتے اس سے یہ گیا پکڑا لگا میں توڑا مٹھائی میں پڑکڑے ہوا مٹھائی سکوں شادی شروع ہو کر گئی کو شادی میں نہیں بہت اچھے کیا کسی کو خبر نہیں تھی جو ضروری خبر تھی بس ہو گئی کی ہوگی رانگ ہوگی ہو للہ ہوگی نہیں مہیلس پہ ہوگی بھی بتا کی مجلس پہ گئی ساری باتیں ہو گئی. تو صحیح باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں زندگی کو اونچا کرنے کی وجہ سے اس ولڈ بینک میں اور آئی جی میں ایف نے ہمیں سیدھی قرضہ لینے کی مصیبت میں کیا ہے یہ مسئلے جو ہے نا اس مسجد میں سن چونسٹھ میں میں پہلی بار آیا ہوں کتنے سال ہو گیا اب تک یہ جی؟ چوالیس سال سے اس مسجد میں میں ہوں اللہ کے احسان تھے اس میں پہلے ہم سردیوں میں گھاس چالا کرتے تھے دریا ہمارے پاس نہیں تھی وہ گاس ایک بہت سخت دکھاتی تھی جی. جلد کو پھر بس بڑی نرم ہو جاتی ہے جی جیسے ریشم پڑی ہوئی جی. سردی میں اتنی گرم ہوتی تھی کہ ادھر نہیں جلاتے تھے ادھر سی گیا اگر بکری صاحب یاد ہے آپ کو گھاس کا لگاؤ نمبر دو کی بچی کے لیے ہم نے گھاس منگایا تھا نہیں منگایا تھا بروزہ بروزہ گھاس ہوتی جو منگاتے تھے ہاں کوئی بزار بھی ہوتا تھا اور کچھ عجیب تاثیر ہے اس گھاس کی یعنی سردی ابھی بھی آپ اس کو بچھائیں اس کو بند کر اس کو بچھائیں دیکھیں کہ کتنی گرمی ہے گری ہمارے پاس نہیں تھی بالکل آپ اس میں ہوتا تھا اور یہ صورت حال تھی اس معیار زندگی پر زندگی گزار رہے تھے ہم جو ہے تو صوبی قرضے کے محتاج نہیں تھے تو اپنے آپ کو فضول معیاروں میں مبتلا نہ کرنا لباس کے لحاظ سے سواری کے لحاظ سے رہائشی مکان کے لحاظ سے تعلقات کے لحاظ سے تعلقات کے لحاظ سے ہماری مسجد کا جو سپورڈنٹ تھا وہ ہو گیا پاگل اس کے بچوں کے تعلقات ہمارے ساتھ یا کوئی میں آپ کو بیس پچیس سال پہلے خلاف سنا رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ والد صاحب پاگل ہو گیا ہے پاگل کیوں ہو گیا ہے پاگلوں کا چلا کہ دوسرا وہ تھا اسٹینٹ کلرک تھا اس کی اوسات ہو گئی تھی اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا ساری بیٹیاں تھیں اس کا سرمایہ سے لیا جو ملتا ہے اس پر کاروبار شروع کیا اور سال کے بعد کہا کہ سارا سرمایہ ڈوب گیا کاروبار ختم ہو گیا آؤ بیچاری بیوارا چھوٹی چھوٹی سی بچیاں کمانے والا کوئی ہے نہیں اس نے آ کر جو ہے فریاد کی بلال مسجد کپاس میں رہا کر سو سارے ملے کو متوجہ کیا ہم ملے والے جمع ہوئے کافی حال کیا پتہ چلا کہ اسپیڈوں نے اس کے نے کاروبار میں لگایا سارا پیسہ ڈوبیا خیر میں رہو تحقیقات کروائی تو پتہ چلا کہ سپرینٹینڈ صاحب کی بیوی ہے وہ یہاں کے بڑے بڑے قوانین کے ساتھ تعلقات رکھنے کی شوقین ہے اور ان کی شادیوں گیوں میں جاتی ہے وہاں کو اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ پہلا تو سپرینٹینڈ صاحب اس سے پورا کرتے رہے جو را نہیں ہوا تو انہوں نے یہ دھندا چلایا وہ جو دھندہ چلایا تو اس نے بچارے کو سرمایا ڈو تو پتا چلا کہ اس کی ساری ماتی بجانے کی وجہ اس کی بیوی سے غیر ضروری خاندانوں میں اونچے معیار کے خاندانوں میں غیر ضروری تعلقات تھے جس نے اس بیچارے کو خوار کیا وہ ماشی خواری جو ہے یہ آخر میں دین کی خواری کا نتیجہ بناتی ہے معاشی خواہی ہے یہ آدمی کو دین لحاظ سے خوار کر دیتی. دیتے ٹھیک ہے نا تو اس کی اپنی معیشت کو ہمیشہ اس درجے پر رکھیں کہ جس میں آدمی معاشی بدحالی میں ابتلاح نہ ہو معاشی محالی میں مبتلا نہ ہو ماشی بحالی کا جو ہوتا ہے دینی بدحالی آ جاتی ہے کاجل فکرو یسونا کفرا کاجل فکرو کادر فکرا ہے جی فکرو ہاں یسونا کفرا اس کے بعد وہ کاج ہے کنڈسٹری ہے وہ کفر بن جاتی ہے کنڈسٹری کفر کا دروازہ کھول دیتی ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کے باخی بدالی کا اہل اسلام کے پاس حل نہیں ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے چادر کاجر مدرس دہلی رحمۃ اللہ لئے بہت خاری شخصیت گزرے اور بہت اللہ سے تعلق والے بندے گزرے اور علاوہ علوم نے سے تھے باقی یہاں سے بہت قدر ادراک والے اور بہت کشپ والی شخصیت تھے دہلی کی مسجد سے نکلتے تھے تو دروازے پر کھڑے بھنگی چپسی جو ہوتے تھے بھیگ مانگتے تھے ان کو بھیگ دیا کرتے تھے اور بھی کہتے ہوئے تھے کہ روٹی کھا لینا اس کی اپنے لیے روٹی خرید لینا کپڑے خرید لینا یہ کہہ کر پیسے دے رہے گا لوگوں نے کہا شاہ صاحب کہ چرفی ہے لوگ یار پر بھیپ دے رہتے ہیں آ کے جا کر مانگ چرفتی ہیں ان کا اس بات کو چھوڑو اس بات کو سمجھتے نہیں ہے مسلمان ہے اور مسجد کے دروازے پر آ کر بھی مانگ رہا ہے یہاں سے اس کو نہ ملی تو مندر کے دروازے پر جائے گا اور اس کا ایمان گایا جائے گا تو میں اس کو ایمان بچانے کے لیے اس کو دیا کرتا ہوں والا والوں کو گہرا فہم ہوتا ہے اور ان کی میں نیت ہوتی ہے شاہ صاحب کی باتیں یادیں چار صاحب نے بتایا سنا رہے دولت شاہ صاحب کے بڑے عزیز کیا در چادر مدد سنا لے ایک لطیفہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی آیا مجس بس آدمی آیا ادھر شاہ سامنے آ سکے شاہ صاحب میری بنگ کی دکان چلتی نہیں ہے اور اس لیے تعبیر تعبیر لکھ کر دے دیا تعویذ لکھ کر دے دیا اور اس کے, تابید تابید اس کے بعد سارے جو ہریلم مریض تھے وہ بڑا حیران تھے خیال رکھ موں گا وکیل گنج رکھا لگوں گا قرآن ابھی کلاس وقت نے بنوا ارے اس کی بات کا کو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے تو کسی کو بھی پیر نہیں مانا جاتا کیونکہ ہم کو پیر مانتے ہیں تو رمر ہی مانتے ہیں ٹھیک ہے نا خیر نے کہا یار نہ بات رمر رات کیا ہے اتنے میں وہی آدمی آیا اس نے کہا چار شاید دکان سے لگے ہوئے ماتا کا شکرانہ رہے گا دکان چل پڑی ہے میں شکرانہ لے کر آیا اور شکرانہ بھی وہاں پر رکھ اب اور لماؤ کا اعتراض ہوا کہ شکرانہ بھی قبول کر لیا پہلے تو بھنگ والے کو تعبیر کیا ہے پھر شکرانہ قبول کر لیا خیر جو آدمی سمجھدار سے خبریں شاہ سرمان کپور کو اس بات کو ہم پوچھیں گے اس کا میسج مانگنے کو تو آدمی تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ جی کیا راز تھا کہ آپ نے آدمی کو جو ہے تو بھنگ کی دکان والے کو کیا ہے اور پھر جو ہے تو شکرانا بھی آپ نے قبول کیا انہوں نے شکرانہ جا رکھا تھا تو خرید پر والوں کہ شکرانا کدھر گیا سے کہ وہ جو فلانا لایا تھا پر پڑی ہوئی تھی یہاں پر پڑی یہ فلانا جو جا جادوگر ہے کا وہ آیا تھا وہ لے گیا ہے <quarto> کہا کہ کے تعویذ کو کھول کر دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا کو جو کھول کر اس میں لکھا تھا کے بھنگ پینے والوں اس کی دکان سے خدا رہی یہ تو اللہ کا امر تقبین ہے جو نافذ ہو چکا ہے امر تکوین نافذ ہو چکا ہے اور جس جس سے مافیز کا ابتلا ہونا تھا وہ متلا ہو چکا ہے وہ بات چلتی رہے گی صفت زال کا مظر ہے جو کائنات میں وجود میں آ رہا ہے تو وہ ہوتی رہے گی لہذا وہ بھنگل نہیں تھا پینا ہی تھا باقی دکانوں کے بجائے اس دکان سے پینا تھا وہ ایک جب تک اللہ کا امر تھا تو اس امر کا ہمارے تعویذ سے انتقال امر ہوا ہے مزید احمر نہیں ہوا اللہ پاک کے امر کے بڑا تو نہیں ہوتا ہے ادھر لوگ وہاں پر آئے ہیں اور یہ جو آدمی فلانا لے کر آیا تھا یہ حرام تھا حرام مطلق تھا مالیہ کے فرحان جادوگر جو ہے آج اس کا کوئی ٹونا ٹوٹکے والے نہیں آئے تھے وہ بھوکا تھا اور کیونکہ اس میں رام روزی کی نیوتو ہوئی ہے رام روزی اس قسمت کی روزی تھی اس کو بند ہمارا مشورانے کے ساتھ کچھ الگ تھا نہ آیا نہ قبول کیا نہ اب دوسرا واقعہ بجلا صاحب کو یاد آئے گا کہیں کہ وہ شاد رویب مدرسہ بھی نا بدلا کہ شہد قادر صاحب کا ہے شاگرد رویر صاحب کا ہے, ہے. وہ اس سے بزار جاتا ہے کیا شاگر سن کا تو عید کے دنوں کی چھٹیاں تو ایک چھٹی میں سے شاگر چلے جاتے ہیں بادشاہ خاص ہوتے مدرسے کے وہ خدمت کے لیے ٹھہرے ہیں کیا چھٹیوں میں کوئی نہیں ہوگا تو صاحب صاحب کی خدمت کون کرے گا ایک خاص شاگرد تھا لیکن اس نے خان نے کہا کہ حضرت صاحب ابھی کے دوسرے دن اخلاح بزرگ کے دربار پر میلہ ہونے والا ہے تو مجھے یہاں پہ جگہ کہ میں بھی شہر کے لیے جاتا ہوں نے کہا وہاں پہ بٹتے ہیں خرکیاں ہیں یہ جی فضولیات ہو رہی ہیں اور اس میں یہ آپ نہ جائیں اور نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے کہ میں تو آپ کے پر ہوں میں تو شرک بدلتا ہوں کل آدمی ہوتا میں تو ایسی شہر کے لیے جاتا ہوں شاید تعلیم بڑا زوردار تھا اس نے جڑ لے لی تو انہوں نے ایک ٹھیک رہ پر جو گڑا پوجا پہلے زمانے ہوتے ٹوٹ جاتے ٹوٹ جاتے نا ٹھیک رہ پر انہوں نے ایک تحریر لکھ کر سیک دی تم جب جائے گا تو مزار سے پہلے ایک درخت آئے گا درخت میں سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی بیٹھا ہو تو یہ میری تعریر اس کو دے دے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آدمی کیا باقی ایک دست تھا اس نے بیٹھا تھا تاریخ کا ٹھیک رہا اس کو جیون نے پڑھا اور پڑھ کر جو ہے مسکرائے یہ آدمی کیا میلے کی شہر ویر کی اس نے واپس آیا تو بزرگوں سے اس نے جواب لیا اس کا انہوں نے اس کے پیچھے دیکھا اس نے کہا کہ تعریف ایسی تھی کہ یہ شاہ صاحب کی تعریف کو میں سمجھاؤں میں ان بزرگوں کی تعریف کو سمجھوں نے تعریف کی باقاعدہ کہتے ہیں وہ جب تعریف لائی گئی تو شاہ صاحب نے پڑھی وہ بھی مسکرائے سے تو میں سب شاعری ضرور کیا اگر تفصیل سے لو آگے تب سے جواب رکھ یہ مجھے ضرور بتاؤ گے آپ نے کیا لکھی کیا جواب دکھا تو یہ زبان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ رعایت جو ہوتے ہیں کہ یہ سریانی زبان میں بول کر لکھتے ہیں اس پی این کا جو میسج ہوتا ہے نا وہ سیف ہوتا ہے سمجھتا نہیں سے سریانی زبان لکھنا بھی کہ جس وقت آدمی کو اللہ تبالا سر تقریب شامل کرتا ہے سریانی زبان لکھنا اور بولنا سو کو آ جاتی ہے انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ اور اتنا بڑا بزرگ گزرے شراکرانتوں کے آپ مالک گزرے اور آپ کے مزار پر اتنی بتنے اتنے شرک ہو رہا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں کہتے میں نے یہ لکھا ہوا تھا انہوں نے اس کا حسف مسرایا میں جواب میں لکھا کہ آپ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے شاگرد نے روکا آپ ایک ساگد کو نہ روک سکے اور میں افات پانے کے بعد اب میں برکت میں ہو گیا ہوں آپ اس بخوگار کو روکنے کا وشیا کہہ رہے ہیں اور آپ خود تو ایک ساگت کو نہ روک سکے تو ہم نے یہ لکھے ہوئے ساغت سے تو کیا سب کی بات کیا جاتا ہے میں ان کو ایمان بچانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اگر ان کو مسجد کے آگے بھیت نہیں ملے گی تو مندر کے آگے جا کے بھیک مانگنے کے لیے چلے جائیں گے اور وہاں چلے گئے ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا ہو جائے تو یہ ترتیب میں ان کے ایمان بچانے کے لیے کر رہا ہوں سال والوں کا فہم گہرا ہوتا ہے پوش کی روشنی فون کی نیت بھی بہت ہے گہری ہوتی ہے اس کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری طرح سکتی لوگوں کو پڑھنا کبھی نہیں ہوتا ہے بات پوچھتے ہیں آپ ہیں کرتے ہیں مولانا بالفقاس صاحب کی کتاب میں نے پڑھی جی. اس کا فرنامہ تھا روس کے مسلمانوں کا اچھا جب کوئی پریشانی آتی تو وہ فرماتے سلسلہ راستہ نکال لے گا پھر کہتے ہیں سلسلہ نے راستہ نکال لیا اس کا کیا ہوں اس کا سلسلہ راستہ نکالنے کا نسبت نسبت راستہ نکالنا نسبت مطلب یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے تعلق ہے حضور نسبت ہے آج. اسلام کے ساتھ نسبت ہے کتنے پار کتنے گرے پڑے کیوں نہ ہوں اگر ہم کسی بات ہت کر کے کمر باندھ کر کے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ راستہ ضرور نکالے دی. جہاں پر بھی آپ ہوں جتنے مشکل حالات پیش آ جائیں اگر آپ اللہ کی عمر پر جم رہے ہیں اور اللہ کی طرف ریزیو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے اب یہ کہیں آیا ہے کہ یہ دنیا کی زینت مال سے ہے اور آخرت کے کی اعمال سے ہے تو ایک ساتھی دوسرے کو ترغیب دے رہا کی وہ دنیا دار آدمی تھا اس نے کہ وہ آیا نہیں ہے کہ دنیا کی زینت مال سے سمال نہ کمائے تو اب اس کو کیا اس کی حد کیا ہے اس کو کیا کیسے انمال اور باقیات سالے ہاتھ کیسے آئے تو یہ انمال اور باقیات سالے ہاتھ و خیر۔ میران تو یہی آیت ہے مم. تو اس میاض خان میں رحمۃ اللہ نے ساری آیتوں کی تشریح لکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قصب دنیا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے حب دنیا جو ہے ناجائز ہے حب دنیا میں بھی حب دنیا میں ناجائز نہیں ہب حب کو بھی ہے یہ آئے زیادہ محبت ہو جانا یہ ناجائز ہے کہ قصب دنیا جو ہے وہ تو آپ کا دنیا کا کمانا ہے اور ہو دنیا جو ہے اس کو اللہ کے احکامات کو توڑ کر کمانا ہے ٹھیک ہے نہیں تو سچ بات یہ ہے کہ وہ ہمارا لکی مرتھی تھا علیم خان ان پڑھ تبلیغی تھا لیکن آدمی بہت سمجھدار تو کہا کرتا کہ یہ لکھ تو ہے کہ جو درجہ درجہ پور کر سکتا ٹکڑی جو درجہ پُر سے پور پیسہ سکتے ہیں اب تقریب دوستوں اگر تھوڑی بات پر غور کرو تو اللہ سے بارہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک آدمی کو اپنی حیثیت سے ایک درجہ اوپر رکھا ہوا ہے اتنی ہماری حیثیت نہیں ہے اس سے اوپر رکھا ہوا ہے کس بھی دنیا کا کو کوئی شاہ, کوئی شہر کوئی سسلا کوئی آدمی کس بھی دنیا کو نہیں روکتا ہے جب دنیا کو غلط طریقے سے آدمی کماتا ہے اور غلط طریقے سے برتتا ہے تو وہ ایک عظیم مصیبت میں اپنا آپ کو سلاح کرتا ہے مصیبت میں ہوتا ہے جتنی مصیبت دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہیں مال کی غلط آمدن غلط کمائی اور غلط ترسیل سے ہوتی ہیں ورنہ ہوگی تو اس لیے اللہ مال والے بنوس رہا ہے دنیا سے کوئی بھی روکتا ہے کہ اللہ کرے آپ کے مال اور زیادہ ہوں وہ صاحب کہا کرتا ہے کہ خدا تعلق محفوظ تھا کہ اللہ محفوظ تھا سستے مہینے کے بعد آدمی مالی لحاظ سے بہت افزا ہو جاتا ہے بڑا خراب سے بدنستا ہوں دنیا کے لحاظ سے مالی لحاظ سے خوب آسودہ ہوگا اور ایسے عام طور پر حضرات جو بند میں یہ بات مشہور ہے رحمتہ اللہ کے سلسلے کے بعد کافی آسانی ذرا معذور قسم کے لوگ ہیں اس لحاظ سے صحت کے لحاظ سے باقی بندی کے لحاظ سے کافی آسودی حالات ہیں اور سالیہ سلسلے میں جائے تو وہ جائیداد سے آدمی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے ذمہ دارے ہیں نا ہمارے ذمے اپنی بات کو عوام تک پہنچانا ضروری ہے ہم اس کو پہنچائیں مدارس والے اپنے مدرسے کی فکر کو تبدیل والے اپنے تبدیلی کی فکر کو خمشاہ والے اپنی فنکار کی فکر کو یہ ہم پہنچائیں لوگوں کو سیٹ مصنوم طریقے کی محنت کریں سستی نہ کریں کوتائش نہ کرے اور اس کے بعد اللہ کی بشیرت ہے جس کو گا اللہ ہدایت دے گا وہ ہمارے ذمے نہیں ہے اللہ تعالیٰ بلنا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے یہ اللہ پاک اپنا فیصلہ اپنا میم اور ایسے ہی جو اللہ تبار تعالیٰ ہدایت کو ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتا ہے اس سے بھی ہم ذمہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر لوگوں سے مل کر لوگوں میں درخت لے کر واضح کر کے تقریر کر کے لوگوں کو اپنے اتماجی ماحول میں لا کر یا تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں نکاتے ہیں سب چیز اگر ہدایت ہو رہی ہے تو الحمد ہو رہی ہے ہمارے دن میں کوئی ضروری نہیں کہ ہم تہلی کا چلن یا کھولیں اور اس میں جو تو پھر صاحب آ رہا ہو خوب گنا سنگار کر کے اور اپنی تصویر کے لیے پوری تیاری کر کے اور کر کے آ رہا ہو اس سے دن پھیل ہو اس کے مخالف ہم نہیں یہ اللہ پاک نے لازم نہیں کیا ہے اس طرح کرو گے نہیں کرو گے پھر گناہ جاؤ گے اور جن کو نقصان پہنچے پھر تمہیں گجواس دینا پڑے گا پھر کوئی بات ٹھیک ہے نا ہوں گے جائے سر پر کوشش کرتے رہیں گے اس میں اللہ تعالی نے سلاو کرنا چاہا نہیں ہوگا ہمارے لیے نہیں ٹھیک ہے نا جو لوگ کہتے تھے نا کہ روز کا مت ہوئے بگاڑا نہیں کہ میرا باپ کفر پر مرایا کیوں نہیں پہنچے تھے ایسی بات قدم نہیں کیا اللہ تاکہ میرے مان گا اپنے بس کے مطابق کوشش ضرور ہے تاکہ اس کے باپ کی مصیبت میں لکھا ہی تھا کہ اس کی موت جو ہے کفر پر ہوگی تو اس کو میں کیسے بدل سکتا تھا اس میں ہم جو ہے وہ پشتو کا موایا ہے نا وس پرے پڑ گئے ہر ہو بس پرے پڑ گئے لائو کر لے فلائی تک ہی دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف جتنے کہ کا بس ہو بس میں کمی نہیں کرنی چاہیے وہ ضرور کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا ضرور کرنا چاہیے اور اب کل میں ایک نکاح پڑھنے گیا تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچھی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ لیکن جب بات کرتے تھے تو بائبل کا الگ ہے بیربل کا مکان کا الگ ہے یہ بائبل میں ہو بائبل مسئلے کچھ جیسی بات ہے اسے ایک آدمی کہ یہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے قوم کا رہنما وہی ہوتا ہے جس کی عمر ہوتی تو میں کہل آپ میں اگر بیچ میں نہ بولوں تو سارے بائبل پہ چرچا کر رہا ہے آدمی میں نے کہا دیکھا نہ واقعی وہ تو امالوں کو ممالک میں کہہ سکتا چار الفال کا جملہ بنے ہوئے اور ہمارے پاس تو دو جملوں کا اس کا حال کو تو میں نے ہمارے ہمارے ترجمہ کیا سب لوگوں کو چھوڑ کر میرے گھر متوجائی اسلام میں تو جامع ہے استعمال ہے فرمایا گیا کہ تمہارے امان ہی تمہارے حاصل جیسے معاشرے کے امان ہوں گے ایسے آسما جائے گا ہمارے اب یہ لوگ دین کے نفرت والے بھی نہیں ہیں لیکن ایسے ماحول سے گزرے ہیں ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں, ہیں کہ ان کی تربیت سے موقع ہے یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کوشش کرتے نہیں کرنی چاہیے کھاؤ گے اور خبر بھرنا پڑے گی یہ پاگوان جاتے سوئیں اتنی مجبور سو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے تیار وہ اس طرح میں سوائی لگا اور ماشاء اللہ سوال کرنے والے سبھی کچھ نہیں تو فکر کر رہے ہوتے نا جی تب سوال کرتے آدمی ہمارے گاؤں والوں نے بتایا نے کہ آباد کی سبھیوں کے اسپتال میں جاتے ہیں لوگ اور وہاں سب صبح سویرے پہلے وہ بیان کرتے ہیں ان کے آگے اور احتراب کے بعد فریندرباد کا اسپتال ہے نا جو آج سے پینتالیس سال پہلے سپیشلس آپریشن کرتا ہے جبکہ سوجی انشن اپنے بعد میں نہیں ہو رہا تھا. وہاں ہوتا اس زمانے میں انہوں نے بنایا میں نے کہا صبح وہاں بیان ہوتا ہے بیان کرنے کے بعد سب سے کرواتے ہیں کہ سر اسلام اللہ کا بیٹا تھا کہ نہیں تھا سب سے کہتے ہیں کہ تھا پھر گیا اپنا کام شروع کرتے ہیں سے میں نے کہا کہ سکٹ میں کوٹول میں سوارا چلے پیس سب نے فارم میں ڈالے ہوئے چھو چھو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا ہے کہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کو سمجھتے کوئی بھی نہیں رکھا. بارہ لوگ اپنی تبدیل کر رہے ہیں ہمارے گاؤں سے پیغام آیا کہ بچہ پیدا ہونے والے اپرادیوں کا میں نے کہا اس زمانے میں میں نے کہا کہ اس کا تو ڈلیوری ہے ڈلیوری کمپنی کیڈیٹ ہے ہمارے پاس ہے <تصف> اب آواز اسپتال احمد آباد کے وہاں سے لے جانا آپریشن کرنے کی ضرورت پیفڑی کریے ہوگا تو اس دن میں گیا میں نے کہا کہ میرے زمین میں ان کی عادت ہے اور ان کے تعلقات خاص میں جم پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بس ہو شکر آئیے اللہ کا احسان ہوا بغیر اپریشن کے اللہ نے بچہ دے دیا اور اس کو نیلا کرنا ٹھہرنے کا اذان دے دو اسپتال کے بعد میں کھڑے ہوئے کمرے کے مانگ کے کمرے کے بندی کرتے تو پہلے آزاد شروع کر دی آزاد شروع کر دینے دی میں وہ ان کی ایک عورت آئی اس نے کہا کہ یہاں پر اذان کی اجازت نہیں ہے محض دوسری اور اس کی میں نے اذان دے دی وہ اور جو ہے تو ان کو تکلیف ہوئی فلکار کام کرو ملک ہمارا ہے کیا مارا ہے یہاں پر اذان نہیں دیں گے وہ ہمارے گاؤں والے میں گھر سے ڈاکٹر صاحب ہم اس سے کو جمع کو اسی جگہ پر ہم نے کھڑی کر دی وہ سارے رات آسان بلاگ ہی اسپتال ہمارے اور زیادہ یہ دے رہا ہے بیچ میں اس کے بعد اس کے بہتر رہے تھے جی نکال یو میڈیکل کالج کے پتھروجی ڈپارٹمنٹ میں کو بھرتی کرایا گیا ہے کہ نہیں رہے گا نوجو نیاں نیا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 God <laughs> لا اله الا الله آلها في <تصفيق> الله الله الله الله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 بٹ جائے گا بٹ جائے گا بلا بلا پندرہ کے موسم میں سگل فرمایا پندرہ کے اخبار آ رہے ہیں چودہ فروری کو جنم چودہ کو ہے تو کیا کہتے ہیں پھگن پھگن ختم ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے محمد یاخری یامسین یا رحمن مساکین یا رحمت آسمی يا حنياو ايو يا دنياك لا لا ما لا الهكم اله والله إله إله إله لا إله, اله الا الله الرحمن الرحيم لا الله لا اله الا الله الحجتيوم اللهم صل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياي منهم والموات اللهم من انفر محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه واغفر لمن فضلوا محمد صلى الله عليه وسلم ملائكه الانام معاف حال پر امر کی پریشانی کو دور فرما مشکرات کو آسان فرما جانور کے فرام میں یا اللہ ان کی مانوں کی سازت فرما یعنی عورتوں کی بچوں کی جانوں کے بڑوں کی خاص فرما یا علیہ بالوں کی یا آپ در رہے رہتا یا ہدایت حضور صلی کی محبت کو کی محبت جو دل کوشش کر رہے ہیں سے کر رہے ہیں سے کر رہے کر کر رہے کیا کتاب کے مدانے میں لڑ یا اللہ سب کے خلاف تفریح فرما یا اللہ سب کے جو وسائل بس فرما یا سب سبق کوشش میں برابر فرما یا اللہ ہماری سب کے بازی سب کے ما جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں کر ڈال یا اللہ کوئی تندرست کو تندرستی ضرور پریشان حال اور پریشانی سے دور فمال مشکلات میں گرے واقعی فرما دے کوئی بیمار اور گرمی بیماری ہو یا اللہ ہے خوشان کوئی ساتھی بے روزگار یا الگ ہے یا اللہ کے ساتھ امتحان دینے والے ہیں خاص طور سے یا لتنی سب کے ذریعے کو جاننے والا یا لتھ کے زمین ابرادوں کو پورا کرنا یا اللہ مسلمان جہاں جب کچھ خون نے پھنسے میں یا اللہ ہار پہ یا الگ سب مسلمانوں کی درخوا ہو گئی یا لنک مجھے میٹ کرنا یا لڑکی معیشت کو وار یا لنکسے کو بیکار یا لنکی فوجوں کو یا لنبے سے مضبوط کو خوار کو آپس ٹکرا کر یا لنک پانچ پا یا عالم بس کو مجبور کفال کے ساتھ ٹھڑا کراچ پات کر یا علوم مضبوط کفال کے ساتھ ٹھکرا کر صلی اللہ تعالی خیز